بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات اور ساتھیوں میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 37 میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا لیکچر باقی لیکچر سے قدرے مختلف ہے بلکہ آج کا لیکچر یعنی کہ لیکچر 37 اور نیکسٹ لیکچر 38 یہ ایک کیس اسٹڈی کے بارے میں ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں جو سکرین ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے ان دو لیکچرز میں کہ جو کچھ میں نے آپ کو پڑھایا تھا پچھلے چند لیکچرز میں بلکہ چار لیکچرز میں ایگریکلچر کے ریفرنس سے اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بات کی جائے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا امپلیمنٹیشن لائف سائیکل کیا ہوتا ہے میتھڈالوجیز کیا ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہم نے باتیں کی تھی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ای ٹی ایل کے ریفرنس سے ای ٹی ایل کے لیکچرس میں ڈیٹا کوالٹی کے بارے میں بھی بات کی تھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا اور آپ کو مختلف ایپلیکیشن بھی بتائی تھیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی تو یہ لیکچر جو 37 اور 38 لیکچرز ہیں یہ ان ساری چیزوں کا آپ سمجھنے ایک طرح کا پنیکل ہے یا اس کا ایک نچوڑ بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ لیکچر ایپلیکیشن ہے ان ساری چیزوں کی اس لیکچر میں جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا وہ بہت کم اس میں تھیوریٹیکل چیزیں ہوں گی اس میں زیادہ تر چیزیں ایکچوئل ریئل چیزیں ہوں گی اپلائیڈ نیچر کی ہوں گی جو کہ میں نے خود اپنے دو ہاتھوں سے کام کیا ہے میرے ساتھ ایک دو اسٹوڈنٹ سے بھی میری مدد کرائی تو یہ ایکچوئل کام ہے جو تقریباً دو سال میں کیا گیا تھا اور اس کا میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں ایز اے کیس اسٹڈی تو میں نے آپ کو جیسے ایک لیکچر میں بتایا تھا شاید دو لیکچر پہلے کہ کون لوگ ڈیٹا ویئر ہاؤس بناتے ہیں اس لیے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانا ایک میجر انویسٹمنٹ ہے ان ٹرمز آف ٹائم ان ٹرمز آف ایفرٹس اور پیسہ تو خیر آپ کو پتہ ہے بعد میں آتا ہے اور اٹس انڈرسٹینڈیبل تو میرے خیال میں اس تمہید کے ساتھ لیکچرز شروع کرتے ہیں اور مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو لیکچر میں ساتھ ساتھ ہی بتاتا جاؤں گا تو پہلے کچھ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ اس کے پیچھے کیا ایسے عوامل تھے جنہوں نے مجبور کیا یا جنہوں نے امپیٹس پرووائڈ کی اس ڈائریکشن میں کام کرنے کے لیے تو اس کو میں بیک گراؤنڈ سے شروع کرتا ہوں پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جو کہ کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں یہ جو ڈیٹا کلیکشن جاری ہے بہت عرصے سے کچھ ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ آٹومیٹڈ طریقوں سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ جیسے سینسرز لگے ہوئے ہیں اور وہ سینسرس ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں اور ایک نہیں بہت قسم کے سینسرس ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیٹا ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ لوگ یعنی کہ ہیومن مینول پروسیجرز ہیں جس سے کہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے اور یہ سارا کا سارا ڈیٹا یا تو کبھی سینٹر جگہ پہ جانی پاتا اگر جاتا ہے تو یہ کبھی سارا کا سارا ڈیٹا جو مختلف سورسز سے جمع کیا جاتا ہے اس کو کبھی ملا کے دیکھا بھی نہیں گیا یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ فیکچول باتیں یہ کوئی میرے اندازے نہیں ہیں یا کوئی میرے ایسٹیمیٹس نہیں ہیں یہ بہت سے لوگوں سے ملے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت سے اداروں میں گئے ہیں تو وہاں سے ہم کو یہ باتیں کچھ پتہ چلی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا اتنے ڈیکڈ سے جمع کیا جا رہا ہے اکٹھا کیا جا رہا ہے جب یہ ڈیٹا استعمال ہی نہیں ہوگا تو یہ تو اس کی انڈر یوٹیلائزیشن ہے اس لیے کہ اس ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک دو نہیں ڈنس آف آرگنائزیشنز اور ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف لوگ ہیں جن کی تنخواہیں اور بجٹس ہیں جو یہ ڈیٹا ایکومولیٹ کرتے ہیں ڈیٹا کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا کیونکہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں نہیں ہے میجورٹی of the ڈیٹا سوائے سینسرس کے تو یہ ڈیٹا ایک سینٹرل جگہ پہ لا کے اس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیٹا ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ڈیٹا بیس کے اوپر ڈیٹا بیس کی بات نہیں کر رہا اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی جو ڈسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ عام طور پہ از بیسڈ اپان ایکسپرٹ ججمنٹ ایکسپرٹ ججمنٹ کے بارے میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر میں سیف فار ایگزامپل اگر آپ کو میری طرف سے ایکسپرٹ ججمنٹ چاہیے اور میری طبیعت خراب ہے یا میرا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا دفتر میں کسی سے لڑائی ہو گئی ہے تو ججمنٹ انفلوئنس ہو سکتی ہے آخر کو انسان ہے انسان تھک بھی جاتے ہیں انسانوں کو نیند بھی آتی ہے بھوک بھی لگتی ہے انسانوں کی ایموشنز بھی ہوتی ہیں تو ایکسپرٹ ججمنٹ اور دوسری بات یہ کہ ایکسپرٹ ججمنٹ کو آپ کوانٹیفائی کیسے کریں گے کس کو کہیں گے کہ وہ ایکسپرٹ ہے تو یہ جو ایکسپرٹ ججمنٹ والی اپروچ ہے دس از ناٹ اے ویری وائبل اپروچ اور بدقسمتی سے اس کے بڑے ٹریجک آؤٹ کمز بھی نکلے ہیں مسئلہ کیوں اس میں پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ جن ویریبلس کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس سارے سیٹ اپ میں انوالو ہیں وہ ویریبل اتنے زیادہ ہیں کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے ان سارے کے سارے ویریبلس کو پروسیس کرنا تو یہ جب ساری باتیں ہم نے دیکھیں اور ہم نے سمجھی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو ایک بڑا پرائم کیس ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کے لیے اور اس ڈیٹا کو حاصل کیا جائے اور اس کے بعد ڈیٹا ویئر ہاؤس کو کریئٹ کر کے اس کو پاپولیٹ کیا جائے تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی بیسس پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہے تو یہ جو کیس اسٹڈی میں آپ کو بتاؤں گا ڈسکس کریں گے دس از اباؤٹ این ایگریکلچر ڈیٹا ویئر ہاؤس اور جب وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جاتا ہے تو آف کورس پھر اس سے ہم ڈیسیجن سپورٹ یعنی کہ ڈسیجن میکنگ میں مدد لے سکتے ہیں ناٹ ڈیسیجن میکنگ بائی دا سسٹم بٹ ڈیسیجن سپورٹ بائی دا سسٹم ٹھیک ہے جی تو میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی تو میں مزید آگے چلتا ہوں اور آپ کو مزید کچھ ڈیٹیلز بتاتا ہوں اس کے بارے میں ٹھیک ہے جی تو اس میں بہت پوٹینشل ہے کیونکہ ڈیٹا اویلیبل ہے لیکن ڈیٹا اس فارمیٹ میں نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکے آگے میں بتاتا ہوں آپ کو ایریا انڈر سٹڈی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیٹا تو بہت سارے ادارے اکٹھا کر رہے ہیں اور ڈیٹا پاکستان بھر میں جمع کیا جا رہا ہے تو ہم تو ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے میں میرے ایک دو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل بھی نہیں ہیں مالی وسائل بھی نہیں ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی پرابلم کو تو ٹیکل نہیں کر سکتے کیونکہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں پڑھانے کی ہیں پڑھنے کی ہیں تو ریسرچ کو ایک خاص ٹائم دیا جا سکتا ہے تو یہ ساری باتیں سوچ کے ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کی کہ ایسی کون سی کراپ ہے جو کہ بڑی کریٹیکل ہے پاکستان کے لیے اور ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں پہ وہ کراپ ہوتی ہے اور ان علاقوں میں خاص علاقے کون سے ہیں تو آپ کو میری بات سمجھ آئی تو بجائے یہ کہ بہت بڑی پرابلم کو آپ پکڑنے کی کوشش کریں اور وہ پرابلم ہاتھ میں نہ آنا پائے بہتر یہ ہے کہ اس میں سے جو کرٹیکل پارٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیٹا ویراؤس کے لائف سائیکل میں کہ پرورٹائز کرتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ شاید کی جو آخری سلائیڈ تھی اس میں یہ دکھایا تھا کہ ایک کوارڈرنٹ بیس میٹرکس بنائی جاتی ہے اور اس میں ان پروسیسز کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ جن کی ہائسٹ پرائرٹی بھی ہوتی ہے اور جو زیادہ فیزبل بھی ہوتے ہیں تو اس میں جو ٹاپ رائٹ کارنر کے جو کوارڈرنٹ تھا اس میں جو پروسیسز آئے تھے ان کو ہم نے استعمال کیا تھا پہلی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں ہمیں یہ پتا چلا کہ کاٹن جو ہے وہ ایک بڑا کریٹیکل کمپوننٹ ہے ہماری ایکسپورٹس میں ہماری فورن ایکسچینج ارننگز میں اور کاٹن جو ہے وہ سندھ میں بھی پیدا ہوتی ہے اور پنجاب میں بھی پیدا ہوتی ہے پنجاب جو ہے وہ بریڈ باسکٹ ہے پاکستان کا اور پنجاب میں جو ڈسٹرکٹ ملتان ہے وہ کاٹن کا حبی کلایا جاتا ہے تو یہ جو ڈسٹرکٹ کی میں نے بات کی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب آپ کو اولا ایپ میں حیاارکیز بتائی تھیں تو اس میں پروونس تھا ڈویژن تھا ڈسٹرک تھا اور ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں تو ہم نے ایک کو پک ہے اس سٹڈی کے لیے اور ڈسٹرکٹ ملتان میں تین تحصیلیں آتی ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو بھی نقشہ بھی دکھاؤں گا آپ کو بات سمجھ آ جائے گی تو وہ جو تین تحصیلیں ہیں ان میں پھر فوکل پوائنٹس ہیں سینٹرز ہیں جن کو کہ مرکز کہا جاتا ہے تو ہم نے تقریبا نو مرکز جو اس سٹڈی میں یا جو کیس سٹڈی میں بتا رہا ہوں اس میں ہم نے نو مرکز استعمال کیے ڈسٹرکٹ ملتان کے اور جو ہم نے ڈیٹا استعمال کیا وہ دو اور دو کا ہے ٹھیک ہے جی تو بیسکلی ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا فوکل پرابلم ایریا کو یا ایسے سمجھیے کہ امپورٹنٹ کرٹیکل ایریا کو جس پہ کہ کام کیا جا سکے تو میں ابھی آپ کو ایک نقشہ دکھاتا ہوں تو تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم کس علاقے کے بارے میں بات کر رہے ہیں میپ آف ایریا انڈر اسٹڈی جی ہاں یہ ڈسٹرکٹ ملتان کا نقشہ ہے اس میں جو موٹی باؤنڈریز ہیں تین یہ تین تحصیلوں کو دکھاتی ہیں ملتان کو ایک تحصیل ملتان ہے ایک تحصیل شجہ آباد ہے اور ایک تحصیل جلال پور پیر والا ہے ان تحصیلوں میں تقریباً نو مرکز ہیں اور یہ مرکز میں نے نقشے پہ بھی دکھا دیے تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کس علاقے کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میں جس علاقے کی بات کر رہا ہوں آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ یا کچھ سے زیادہ اسی علاقے کو بلانگ کرتے ہوں اور ان ناموں کو بھی پہچان لیں تو ساتھ ہیوں میں نے آپ کو نقشہ دکھایا اور آپ کو بتایا کہ کون سی جیوگرفیز ہیں اور کون سے علاقے ہیں جن کو کہ ہم نے کور کیا ہے سٹڈی میں یہ میں کیس سٹڈی کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو تو اب واٹ آر دا میجر پلیئرس ان دس پروگرام یا ان دس کیس اسٹڈی جو میں نے آپ کو انشورنس ویئر ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا یا جو ٹیلی کمیونیکیشن کے ویئر ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا وہاں تو لوگ تھے جو کہ ٹیلی فون کالس کرتے ہیں یا موبائل فونز استعمال کرتے ہیں یا انشورنس کراتے ہیں انسان ہے انسانوں کے اپنا بیہیویئر ہوتا ہے کیونکہ میں خود بھی آف کورس انسان ہوں جیسے کہ آپ سب انسان ہیں اس لیے یہ سارے انسان اور یہ سارے لوگ ہیں ان سب کو ہم سمجھ سکتے ہیں ان کو جان سکتے ہیں ان کے بیہیویئر کے بارے میں ہمیں ہم پتہ ہے لیکن what are the major players in this case in this case study تو یہاں پہ میجر پلیئرس کون سے ہیں کیڑے ہیں جی ہاں انسیکٹس انسیکٹس are the major players تو انسیکٹس جن کو ہم, میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دو طرح کے انسیکٹس ہیں جو کہ اس اسٹڈی میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے ایک انسیکٹ وہ ہے جو کہ فصل کو کھاتا ہے ایسے انسیکٹ کو پیسٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک انسیکٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ پیسٹ کو کھاتا ہے ایسے انسیکٹ کو پیڈیٹر کہا جاتا ہے تو چونکہ ہم کپاس کی فصل کے بارے میں یہ کیس ہے ایگریکلچر ڈیٹا ویئر ہاؤس کی تو کپاس کی فصل میں دو طرح کے کی کیڑے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں سکنگ پیس یعنی کہ رس چوسنے والے کیڑے یہ وہ کیڑے ہیں جو کہ پودے کی اوائل عمر میں زیادہ اس پہ حملہ کرتے ہیں باقی ٹائم میں بھی موجود رہتے ہیں لیکن اوائل عمر میں چونکہ پودا نرم اور نازک ہوتا ہے اس لیے اس میں اپنے وہ پنسرز ڈال کے تو اس کا رس چوستے ہیں یہ ایسے کون سے کیڑے ہیں مثال کے طور پہ وائٹ یا سفید مکھی ہے جیسد بھی ایک ایسا انسیکٹ ہے ایک پیسٹ ہے جو کہ سکنگ پیسٹ ہے اس طرح اور بھی بہت سارے سکنگ پیسٹ ہیں کاٹن کے رس ٹوسنے والے کیڑوں کے بعد جو دوسری قسم پیسٹ کی ہے کاٹن کی ان کو کہا جاتا ہے بال وام یا کترنے والے کیڑے جن کو کہتے ہیں یہ ٹینڈا کترتے ہیں تو بال وام हैं मिसाल قسموں کے ہیں مثال کے طور जिसको گلابی سنڈی ہے جس کو کہ پنک بال وام کہا جاتا ہے آرمی بال وام ہے جس کو کہ لشکری سنڈی کہا جاتا ہے اس طرح چتکبری یا اسپاٹیڈ بال وام ہے اس طرح مختلف قسم کے بال وامز ہیں تو یہ تو پیسٹ ہو گئے کاٹن کے یہ میں آپ کو میجر پلیئر بتا رہا ہوں اس سٹڈی کے اندر اس کے بعد جو دوسری قسم کے کیڑے ہیں جن کو کہ پیریڈرس کہا جاتا ہے یہ وہ کیڑے ہیں جو کہ پیسٹ کو کھا جاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کو کہتے ہیں لیڈی بگ بیٹل ایک چھوٹا سا بیٹل ہوتا ہے جو عام طور پر پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے سرخ رنگ کی جس کی باڈی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں تو یہ پیسٹ کو کھاتا ہے اسی طرح سے کچھ کرائیسوپا ایک مکھی نما ایک پریڈیٹر ہے اور اسی طرح سے کچھ سپائیڈرز ہیں اور کچھ چونٹیوں کی قسمیں جو کہ پیسٹ کو کھاتی ہیں تو یہ جو میں پریڈیٹر کی بات کر رہا ہوں اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کوئی سائنس فکشن کی مووی نہ ہے کیونکہ پریڈیٹرز جو تھے وہ اس مووی سے پہلے کے موجود ہیں اس کے بعد تیسری چیز جس سے کہ کاٹن کی فصل کو نقصان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پتا مروڑ وائرس یا سی ایل سی وی یا کاٹن لیف کرل وائرس تو یہ ساری جو چیزیں ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا جو ڈیٹا ہے اس کو استعمال کر کے ایگریکلچر ڈسی اینڈ سپورٹ سسٹم بنایا گیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو کہ میں آپ کو اینٹومولوجی شاید پڑھانا شروع ہو گیا ہوں یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ ایک ڈومین سے دوسرے ڈومین کی طرف شفٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس ڈومین کے بارے میں بہت جاننا پڑتا ہے اور میرا کوئی تعلق نہ ایگری کلچر سے نہ ٹیکنالوجی سے ہے لیکن یہ کام کرنے کے لیے ان کے بارے میں بہت زیادہ پڑھنا پڑا تھا ان کے بارے میں جاننا پڑا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑا تھا جو کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو جیسے آپ کو کہا تھا کہ پری پلیننگ کی ایک فیس تھی اور یوزر ریکوائرمنٹ تو ہم نے اس پہ خاصا ہے ملتان بھی گئے چیچا وطنی بھی گئے کھیتوں میں بھی گئے مختلف ریسرچ کے اداروں میں بھی گئے اور لوگوں سے ملے معلومات اکٹھا کیں ڈومین نالج ایکوائر کیا ٹھیک ہے جی تو میں کچھ آپ کو ان کی تصویریں بھی دکھاتا چلتا ہوں تو کچھ اور ڈیٹیل اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جی ساتھیو، تو میں بات کر رہا تھا میجر پلیئرز کی تو یہ جو میجر پلیئرز تھے یہ میں نے آپ کو بتا دیے کون کون سے ہیں اس کے بعد ان کو پیسٹ کہتے ہیں اور کریڈیٹرس کہا جاتا ہے تو اب میں آپ کو ان کی کچھ تصویریں بھی دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ کو سکرین پہ ایک سفید سے رنگ کی مکھی نظر آ رہی ہے اس کو سفید مکھی کہا جاتا ہے اس کو وائٹ فلائی کہتے ہیں یہ ایک رس جوسنے والا کیڑا ہے یعنی کہ یہ پیسٹ ہے اس کے ساتھ آپ سکرین پہ ایک اور بھی چیز دیکھیں ایک کیٹاپلر نما کیڑا یعنی کہ جس کو کہ وارم کی شکل میں ہے وہ ایک کاٹن کی جو ایک کوپلوں کے بیچ میں جہاں اس کی کلی ہے اس کے وہ منع کر رہا ہے اصل میں اس کو کھانے کے موڈ میں ہے یہ ایک بال وام ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے اندر ہی رہ جائے اور اندر سے کھاتا رہے تو یہ تو دو میں نے آپ کو تصویریں دکھائی کاٹن کے پیس کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکرین پہ ایک اور کیڑا نظر آ رہا ہوگا جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں جی ہاں اس کو بڑی آنکھوں والا کیڑا یعنی کہ بگ آئٹ بگ بھی کہا جاتا ہے یہ پریڈیٹر ہے وائٹ فلائی کا اور یہ وائٹ فلائی کو چپکا دیتا ہے اور اس کو بعد اس کو ڈیوور کر جاتا ہے آپ نے ایک اور بھی تصویر دیکھی ہوگی اسکرین کے اوپر جہاں پر ایک مکھی نما کیڑا یعنی کہ ویسف ہے وہ ایک وام کے اوپر موجود ہے اور اس کو وہ کھا رہا ہے کنزیوم کر رہا ہے تو یہ پریڈیٹرز تھے دو پیس کے کاٹن کے پیس کے تو اس کا جو ڈیٹا تھا وہ سارا ہم استعمال کریں گے اس کو پروسیس کریں گے اور اس کی بیسس پہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں کیا باتیں پتہ چلیں ٹھیک ہے جی اکنامک تھریشول لیول ای ٹی ایل یہ جو اکنامک threshold لیول ہے اس کو اتفاق یہ ہے کہ ہم جب ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں تو ای ٹی ایل از دا ایکسٹرکٹ اور یہاں بھی ایگزیکٹلی ای ٹی ایل کا ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو میں نے ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک انڈر اور کیپٹل اے لکھ دی ہے اے سے میرا مطلب تھا ایگریکلچر کہ اے کہ ایگریکلچر کے کانٹیکسٹ میں ای ٹی ایل کا کیا مطلب ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بات اس طرح سے ہے کہ پیسٹ جو ہیں پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پیسٹ کو آپ ٹوٹلی totally اریڈیکیٹ کرنا جو ہے وہ آبجیکٹو نہیں بناتے کہ ساری کی ساری پیسٹ کو ختم کر دیا جائے اس لیے کہ ساری پیسٹ کو ختم کرنے کی بڑی کاسٹ آتی ہے اور ایسے اے میٹر افیکٹ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت سارے ہوتے ہیں میں ان سائیڈ ایفیکٹس میں بھی نہیں جاتا اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسٹ کی جو پاپولیشن ہے جو ان کی تعداد ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اس کو ایڈوکیٹ نہ کیا جائے اس کو ختم کرنا مقصد نہیں ہوتا جب اسپرے کی جاتی ہے تو اسپرے اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ انتقامی کارروائی کریں کہ بھائی تم کے تم یہ جی کیڑے ہو تم نے میری فصل کھائی تھی اس لیے میں اب اسپرے کر کے تمہیں تیس نیس کر دوں گا تمہاری نسلوں کو آئندہ آنے والی اور جو موجودہ سب کو ختم کر دوں گا ایسے نہیں سوچا جاتا دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس وقت جو کیڑوں کی پاپولیشن ہے میری فصل کے اندر ٹھیک ہے اس سے مجھے کتنا نقصان ہو رہا ہے اور جب میں اس کے اوپر دوائی چھڑکوں گا تو اس دوائی چھڑکنے کی کاسٹ کیا آئے گی اور دوائی چھڑکنے سے جو فائدہ ہے وہ دوائی چھڑکنے کی کاسٹ سے بہت زیادہ ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں اکنامک تھریشول لیول تو یہ جو ہم دوائی چھڑکنے کی بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں پیسٹیسائڈ سائیڈ کا مطلب زہر ہوتا ہے پیسٹ تو میں نے بتایا ہے نقصان دہ کیڑا تو ایسا زہر جو کہ نقصان دہ کیڑوں کو مارنے میں استعمال کیا جاتا ہے جس طرح پیسٹی ہوتا ہے اسی طرح ہروی سائڈ بھی ہوتا ہے جو کہ ایسی بوٹیوں کو تلف کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے جو فصل کے لیے نقصان دہ ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے آپ کو میجر پلیئرز کے بارے میں بتایا ہے میں نے کچھ آپ کو ٹرمنالوجی کے بارے میں بتایا ہے اور ای ٹی ایل کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو ایک گراف دکھا کے اس گراف کے ایکس ایکسس کے اوپر ٹائم ہے اور وائی ایکسس کے اوپر پیسٹ پاپولیشن ہے اور یہ جو ویرینگ کرو آپ ان دونوں ایکسس کے درمیان دیکھ رہے ہیں یہ پاپولیشن ہے پیسٹ کی ٹھیک ہے جی تو پتہ یہ چلا کہ موسمی حالات کی بیسس کے اوپر یا خوراک کی موجودگی یا اس کی غیر موجودگی یا کمی بیشی کے اوپر یا پیسٹیسائڈ اسپرے کرنے کی بیسس کے اوپر یہ پاپولیشن اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ایک اسکرین کے اوپر ایک ڈاٹیڈ لائن بھی ہے جس کو کہ میں نے ای ٹی ایل انڈر اسکور اے سے شو کیا ہے جی ساتھیوں تو یہ جو ڈاٹیڈ لائن ہے یہ اکنامک تھریشولڈ لیول ہے یعنی کہ کیا مطلب اس کا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیسٹ کی کون سی پاپولیشن ہے جب اس ڈاٹیڈ لائن کے جب وہ تھریشولڈ کو کراس کر جائے اس سے اوپر جائے تو اس وقت پیسٹیسائڈ کا اسپرے ضروری ہو جاتا ہے اس سلائڈ میں آپ نے دو ہمس بھی دیکھے ہوں گے یہ ہمس جو تھے جو کہ اکنامک تھریشول لیول کی لائن کو کراس کر رہے تھے تو یہ وہ اکنامک انجری ہے جو کہ پاپولیشن جب اس لائن کو کراس کر جاتی ہے اس سے جو نقصان ہوتا ہے تو آپ کو میری بات سمجھ آئی مقصد یہ ہے اس ساری تمہید کا کہ اسپرے اس وقت کی جاتی ہے جب اسپرے کی ضرورت ہو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ ویسے تو خام خام میں تو آپ گولیاں نہیں کھاتے نا آپ آپ کے سر درد سر میں درد ہوگا تو گولی کھائیں گے پیٹ میں درد ہوگا تو گولی کھائیں گے نا ویسے تو گولی نہیں کھاتے کیونکہ گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اور گولیاں مفت میں بھی نہیں ملتی ٹھیک ہے تو وہ ایک صاحب گھر میں گئے اپنے دوست سے ملنے تو دیکھا انہوں نے اپنے نا انگلی پہ پٹی باندھی ہوئی تھی تو ان سے پوچھا بھئی آپ کو کوئی انگلی پہ چوٹ لگ انہوں نے کہا وہ ہمارے ہاں ایک دوائی تھی زخموں پہ لگانے والی تو اس کی بوتل ٹوٹ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ بوتل سے دوائی ضائع ہو رہی تو میں نے انگلی کارڈ کے دوائی لگا لی اس کے اوپر تو اس آپ ظاہر ہے کہ آپ جان بوجھ کے تو پیسٹیسائیڈ نہیں اسپرے کرتے کیونکہ اس کے نقصانات ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ ساری میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے جب ہم سارے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کریشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب انالیسس کریں گے تو یہ ساری میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس سے بڑے انکشافات ہوں گے اس سے بڑے سرپرائز نکلیں گے ڈیٹا سے جو کہ صرف ڈیٹا بیر ہاؤس بنا کے نکل سکتے ہیں ایکسپرٹ ججمنٹ کی بیس پہ نہیں نکل سکتے اگر نکل سکتے ہوتے تو آپ کو مجھ سے پہلے کوئی بتا چکا ہوتا انٹرنیٹ پہ کسی اور کے نام سے یہ وہاں موجود ہوتے لیکن وہاں کسی اور کے نام سے موجود نہیں ہے خاکسار کے نام کے ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے جی آپ بات سمجھے اور آگے چلتے ہیں تھوڑا اس کو اور ٹیکنیکل کرتے ہیں اس ڈسکشن کو دا نیڈ اس کی ضرورت کیا ہے مجھے کہتے ہیں کہ جی ضرورت ایجاد کی ماں ہے اس لیے ہوا اس طرح تھا کہ تقریباً 1983 میں بہت زیادہ جو پیس تھے ان کا اٹیک ہوا کاٹن کی فصل کے اوپر کپاس کی فصل کے اوپر اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام ہے ڈائریکٹریٹ آف پیس وارننگ یہ ادارہ 1984 یا 1984 میں قائم کیا گیا 1984 سے لے کے آج تک یعنی کہ 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس ادارے کے جو لوگ ہیں وہ کھیتوں میں جاتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں پودوں کو کپاس کے اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی قسم کے کیڑے کس تعداد میں موجود ہیں ٹھیک ہے جی کس حالت میں کسان نے اسپرے کب کیا تھا اور کتنی ڈوز کیا تھی کون سی ورائٹی کپاس کے لگائی گئی ہے کن تاریخوں میں اسپرے ہوا تھا کن تاریخوں میں وہ ورائٹی لگائی گئی تھی اور ایسے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں تو یہ جو سکاؤٹ ان کو سکاؤٹس کہتے ہیں تو یہ سکاؤٹس پچھلے تقریباً بھی سال سے جا رہے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں اور کسانوں کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ اب آپ کو سپری کرنا چاہیے کون سا اسپرے کرنا چاہیے ان ساری باتوں کے باوجود جو دو ہزار تین دو ہزار چار کا جو کپاس کا سیزن تھا اس میں بہت نقصان ہوا پیسٹ کی وجہ سے اور تقریباً آدھا میلین کاٹن بیلز کا نقصان ہوا یہ ساری اخباروں میں جو خبریں آئی ہیں میں آپ کو اس کی بیسس پہ بتا رہا ہوں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ صرف اور صرف موسم کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس زمانے میں بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھیں لیکن کیا صرف بارشوں کی وجہ سے یا ویدر کا ایفیکٹ تھا جس سے یہ سارا کچھ ہوا یا اس کے اور بھی کون سے عوامل ہیں جب تک آپ کے پاس وہ ڈیٹا موجود نہیں ہوگا جب تک آپ اس ڈیٹا کو اس حالت میں لے کے نہیں آتے جب تک آپ کے پاس ایسے ٹولز نہ ہوں کہ اس ڈیٹا کو لائی ہوئی حالت میں آپ انالیسز کر سکیں پرو کر سکیں ایکسس کر سکیں تو ساری باتیں مفروضیں ہیں اور مفروضوں کی بیس پہ جو عمارت کھڑی ہوگی وہ بھی مفروضے کی طرح کمزوری ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے دیٹ شوڈ بی ڈیٹا ڈرون ٹھیک ہے جی ایکسپرٹ ججمنٹ کی بیس پہ جو ڈیسیزن میکنگ ہے اس کی لمیٹیشنز ہیں میں آپ کو بھی اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں دا نیڈ آئی ٹی ان ایگریکلچر اب آئی ٹی یہاں پہ کیسے آ ساری چیز کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں تو جیسا میں نے آپ کو سلائڈ پہ دکھایا دا نیڈ آئی ٹی ان ایگریکلچر وہ جو سیاح کہتے ہیں نا جی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور کسی اور سیاح نے کہا ہے کہ ایوری پرابلم از این اپرچونیٹی تو یہ سارے عوامل جو ہیں انہوں نے پوائنٹ کیا کہ آئی ٹی کی اپلیکیشن ایگریکلچر میں نکالی جائے کیوں جب ہم پیس کاؤٹنگ ڈیٹا کو دیکھیں یا ہم میٹرولوجیکل ڈیٹا کو بھی ساتھ میں کے دیکھیں گے تو جن ٹیبلس کو ہم بڑے ٹیبلس ہیں یعنی کہ ہاریزونٹلی بہت وائڈ ٹیبلز ہیں ہاریزونٹل وائڈ کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیبل کے ہیڈر کا سائز بہت بڑا ہے بہت سارے ویریبلز ہیں صرف پیس کاؤٹنگ ڈیٹا جس کی میں نے آپ کو پہلے مثال دی اس میں تھرٹی فائیو پینتیس سے زیادہ ویریبلز ہوتے ہیں اور نہ صرف یہ ڈیٹا ہاریزونٹلی وائڈ ہے بلکہ یہ ورٹیکلی بھی ڈیپ ہے ورٹیکل ڈیپ کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو نمبر آف روز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ہوریزونٹلی وائڈ ہے تو جب پیسٹ اسکاؤٹنگ ڈیٹا کے ساتھ ہم میٹرولوجیکل یا ہم موسم کا ڈیٹا بھی شامل کریں تو موسم کا ڈیٹا اٹ سیلف پچاس سے زیادہ ویریبلس اس میں استعمال یا ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور وہ بھی کئی دہائیوں سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے موسم کا ڈیٹا اس ساری پکچر میں اس طرح آتا ہے کہ جو پیسٹ کی پاپولیشن ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے موسم کے ساتھ جب موسم میں زیادہ ہیومڈیٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور بارشیں جب ہوتی ہیں ان میں بڑی فلرش کرتی ہے پیسٹ کی پاپولیشن بعض پیسٹ جو ہیں وہ زیادہ گرمی سے کم ہو جاتے ہیں بعض زیادہ ہو جاتے ہیں ہر ایک کے اپنے مختلف لائف سائیکلز ہیں آف کورس میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو جو پیسٹ کاؤٹنگ ڈیٹا ہے اس کا میں نے آپ کو ہیڈر بتایا کہ سو سے زیادہ اس میں ویریبلس موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نمبر آف روز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بیکاز یہ بہت ساری فصلوں کے لیے پیس آؤٹنگ کی جاتی ہے اگر ہم کاٹن کو ہی دیکھیں کپاس کو دیکھیں تو میں نے اس کا اسٹیمیٹ کیا کہ اٹ از مور دین فائیو ملین روز فائیو ملین سے زیادہ روز ہیں یعنی کہ پچاس لاکھ سے زیادہ روز بنتی ہیں یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے ٹھیک اور اب یہ جو سارا ڈیٹا ہے کیا ہیومنلی پاسبل ہے کہ اس کو پروسیس کر سکیں آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ انسان عام طور یہ اس سے زیادہ ایٹریبیوٹس یا ویریبلز یا پیرامیٹرز پہ سائملٹینیسلی کام نہیں کر سکتا کبھی آپ کر کے دیکھیے گا بلکہ نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ مثال میں اتنی اچھی نہیں دینے لگا آپ گاڑی چلا رہے ہوں موبائل فون پہ بات کر رہے ہوں گانا بھی سن رہے ہوں گاڑی کو موڑنا بھی چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی ساتھ سگریٹ بھی پی رہے ہوں چائے بھی پی رہے ہوں کسی سے مڑ کے بھی بات کرنا چاہ رہے ہوں ریئر ویو مرر میں پیچھے بھی دیکھنا چاہتے ہوں ایسے میں کیا ہوگا ہاتھ صحیح ہو گیا ایسے میں اس لیے کہ انسان کی لمیٹیشن ہے وہ انسان جو چھ سات ویریبل سے زیادہ سائملٹینیسلی پروسیس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور وہ بھی ڈیٹا جو کہ تھوڑی سی کوانٹیٹی میں ہو اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ چلیں سو نہیں پچاس ویریبلس کو سائملٹینیسلی پروسیس کریں اٹس آسکنگ ٹو مچ یہ انریلسٹک ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا حل کیا ہے اتنے سارے ڈیٹا کے لیے ایک سینٹرل ریپازیٹری بنائی جائے جہاں پہ سارے سورسز سے ڈیٹا کو لا کے ایک اسٹینڈرڈائز فارم میں انٹیگریٹ کر کے ریکارڈ کر کے سٹور کیا جائے یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس بنایا جائے وی, ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کے بعد اس کو آپ نے کیوری کرنا ہے ٹھیک ہے جی ایک تو کیوری کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو او لیپ کے ٹولس چاہئیں جس کی بیسس پہ آپ ڈیٹا کو مختلف اینگل سے گھما پھرا کے دیکھ سکیں اینڈ ڈیٹا مائننگ کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تب اس ڈیٹا سے آپ سرپرائزنگ فائنڈنگ نکال سکتے ہیں ایسی فائنڈنگس جو کہ نان ٹریبیول ہیں اور جس سے فائدہ بھی ہو اس لیے کہ وہ فائنڈنگ جس سے فائدہ کوئی نہ ہو ایسی فائنڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا ہوں آئی ٹی ان ایگریکلچر کے ریفرنس سے تو میں نے آپ کو اس لیکچر میں ایک نئی ایپلیکیشن بتائی آئی ٹی کی یعنی کہ آئی ٹی کو ٹیلی کمیونیکیشن میں تو استعمال آپ نے دیکھا بھی ہوگا کرتے بھی ہیں بینکنگ میں بھی فائنینس میں بھی لیکن ایگری کلچر میں آئی ٹی کا استعمال ایک خاصا ایک ریوولوشنری آئیڈیا ہے تو آئی ٹی ان ایگریکلچر یہ ایک ڈسپلن ہے اس کو کہتے ہیں ایگرو انفارمیٹکس میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں اور بتاتا ہوں ہم سب یہ سنتے آئیں بچپن سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایگریکلچر از دا بیک بون آف آر اکانمی در اصل پاکستان کی جو تقریباً ستر فیصد آبادی ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کا اگریکلچر سے گہرا تعلق ہے اف کورس ہر بندہ ایگریکلچر پر ڈپینڈنٹ ہے اس لیے کہ ہر بندے نے کھانا ہے ہر بندے نے کپڑے پہننے ہیں ٹھیک ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تیئیس مارچ سن دو ہزار تین کو یہ کہا تھا کہ آئی ٹی از ایٹ دا ہارٹ آف دا اکنامک ریوائول آف پاکستان یہ انہوں نے کب کہا تھا جی ہاں آپ کی ورچوئل یونیورسٹی کی افتتاح کے موقع پہ پیزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا تو آئی ٹی از این انیبلر ٹھیک ہے جی آئی ٹی از این اینیبلر اور آئی ٹی ان ایگریکلچر ہیز دا پوٹینشیل ٹو بینیفٹ ایوری بڈی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ٹی ان ایگریکلچر یعنی کہ ایگرو انفارمیٹکس از اے ون ون سینیرو اس میں سب کی جیت ہے آپ کی بھی جیت ہے ہر بندے کی جیت ہے اس میں ایسا ڈسپلن جو ہے اسی کے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بتا رہا ہوں لیکچر نمبر 37 میں اور لیکچر نمبر 38 میں اگر آپ اس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کی سکرین پہ ایک دکھانے لگا ہوں یو آر ایل جی ہاں یہ ایک انٹرسٹنگ یو آر ایل ہے اور اگر اس کو آپ اپنے براؤزر میں ڈالیں تو آپ کو خاصی مفید معلومات ملیں گی ایگرو انفارمیٹکس کے بارے میں ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اب ہم نے آگے کیسے جانا ہے پرابلم تو میں نے ابھی آپ کو صحیح طرح سے بتائی نہیں ہے میں نے صرف آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے میں نے آپ کو نیڈ بتائی ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان ساری باتوں کے باوجود آدھا ملین بیلز کا نقصان ہوا بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یونائٹیڈ نیشنز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایف اے او فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ان کی ایک فائنڈنگ ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جب پیسٹیسائڈ کا استعمال بڑھتا ہے اس کی کنزمپشن بڑھتی ہے تو جو ییلڈ ہے کپاس کی وہ نیچے چلی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ دوائی کھاتے ہیں تو آپ اور بیمار ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ یہ خکسار نے کچھ کام کیا ڈیٹا مائننگ کا ٹول بنایا اور ڈیٹا ویئر ہاؤس کو استعمال کر کے کچھ جواب نکالے تو اس کے میں بارے میں تو نہیں بتاؤں گا آپ کو لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آگے کیسے جائیں میں نے آپ کو لیکچر نمبر تھرٹی سے لے کے 35 فائیو تک بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی لائف سائیکل کی میتھڈالوجیز وغیرہ کیا ہیں تو ان کو فالو اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ ایک فل فلیج ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لیے تھی جو کہ ایک بڑی آرگنائزیشن جس کے پاس بہت سارے ہیومن ریسورس ہیں اور فائنینشل ریسورسز ہیں اس نے امپلیمنٹ کرنا ہو ہم جیسے جو چھوٹے سے گروپ ہیں چھوٹے سے لوگ ہیں وہ یہ کام افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے جو ایک وائبل آپشن ہے وہ ہے پائلٹ پروجیکٹ کی آپشن پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ پانچ چھ ریزنس کی وجہ سے بہت وائبل ہے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسپینسو ریسورسز پیسے اور لوگ نہیں چاہیے ہوتے ہاں جذبہ ضرور چاہیے ہوتے ہیں پائلٹ پروجیکٹ کا دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسیزن میکرز ہیں ان کو آپ ایک چیز کر کے دکھا سکتے ہیں اور ان کو یہ آپ کنوینس کر سکتے ہیں کہ بڑا سسٹم ہوگا تو کتنے زیادہ فائد ہوں گے آپ پائلٹ پروجیکٹ کر کے پرابلم ایریاس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں چوتھا اس کا فائدہ ایک ہے وہ یہ کہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک بلو پرنٹ بن سکتا ہے ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اے فل اسکیل پروجیکٹ ٹھیک ہے جی فل اسکیل ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹیشن اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ڈیٹا کی ٹرو ویلیو ہے یہ بتا سکتا ہے اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو اس کا چھٹا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ کے لیے چونکہ ریسورسز بھی کم ہوتے ہیں اس لیے یہ بات پکی ہے کہ تھوڑے سے ڈیٹا کے ساتھ بھی پائلٹ پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے اور وہ یہ کہ پائلٹ پروجیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ذرا ڈس فل طریقے سے کریں ایسا نہیں کرنا پائلٹ پروجیکٹ کو اتنی ہی ریسپیکٹ کے ساتھ اتنی ہی محنت کے ساتھ اتنی ہی ایفرٹ کے ساتھ کرنا ہے جو کہ ایک فل فلیج یا فل بلون ڈیٹا ویر ہاؤس امپلیمنٹیشن لائف سائیکل کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اگلا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹویلتھ اپروچ آف شاکو جی ساتھی تو لیکچر 32 میں میں نے آپ کو بہت سی میتھڈالوجیز بتائی تھیں اور اگر آپ ان کے نوٹس کو دیکھیں تو میں نے آپ کو شاکوٹری کے بارے میں بھی بتایا تھا یہ ایک خاتون ہے اور ان کی ایک 12 اسٹیپ کی اپروچ ہے ڈیٹا بیر ہاؤس امپلیمنٹیشن کی یہ جو 12 اسٹیپ کی اپروچ ہے اس کو انہوں نے تین فیزز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور وہ تین فیزز کون کون سے ہیں آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں وہ میں نے فیزز آپ کے لیے یہاں پہ دکھائے ہوئے ہیں پہلا فیز ہے پلاننگ اینڈ ڈیزائن کا اس میں پانچ اسٹیپس ہیں اس کے بعد فیز ٹو ہے بلڈنگ اینڈ ٹیسٹنگ کا اس میں مزید چھ اسٹیپس ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد فائنل فیز ہے رول آؤٹ اینڈ مینٹیننس کا یہ سارے کے سارے فیزز یعنی کہ تین فیزز اور بارہ کے بارہ اسٹیپ جب فالو کریں تو ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں بات ختم نہیں کریں گے میں آپ کو ہر اسٹیپ میں سے لے کے چلوں گا ایگریکلچر ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کے لیے اور اس کے بعد یہ ساری چیز کرنے کے بعد میں آپ کو اس کے آؤٹ کمس بتاؤں گا کہ اس سب کو کر کے فائدہ کیا ہوا اس سے نتیجہ کیا نکلا اس سے کون سے سوالوں کے جواب ملے اس سے کون سی فائنڈنگس ہوئیں اس سے کون سی نالج ڈسکوری ہوئی اس لیے کہ جس چیز کا فائدہ نہ ہو اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ٹویلتھ اسٹیپ اپروچ تھی اس کو ہم چلتے ہیں باری باری اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں کچھ اسٹیپس پہ میں ٹائم بہت کم لگاؤں گا اس لیے کہ اس کے بارے میں بات ہو سکی ہے مثال کے طور پہ جو او لیب کا سٹیپ ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا اس پہ ہم نے تین یا چار لیکچرز کیے تھے جو ڈیٹا مائننگ کا سٹیپ ہے اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا اس پہ بھی ہم نے تین لیکچرز کیے تھے جو اس کی فائنل رول آؤٹ اور ڈپلائمنٹ ہے اس کو میں مختصر طور پہ کلیئر کر جاؤں گا اس لیے کہ یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے اور اس میں وہ جو فارمل میتھڈالوجی اور اسٹیپس ہیں ایک فل بلون ڈیٹا ویئر ہاؤس کے وہ فالو نہیں ہوتے باقی جو اسٹیپس ہیں ان کو ہم ان کی امپورٹنس کے لحاظ سے اور جتنا اس میں ایفرٹ لگا ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اف کورس جو آپ کے سوال ہوں گے آپ وہ ای میل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے کوشچنز ہوں گے اور جو مزید ڈیٹیل ہے آپ کو وہ زائر نوٹس میں ملے گی اور اگر آپ اس کی بڑی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو جو ریفرنس بک ہے اس سے آپ کو معلومات ملیں گی تو اب ہم اسٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے اور میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس اسٹیپ میں اس پرابلم کے ریفرنس سے ہم نے کیا کیا ٹھیک ہے جی جی ساتھیوں تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا رالف کمبل کی اپروچ میں کہ پروجیکٹ پلاننگ کے بعد ٹیپ تھا یوزر ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن تو یہاں بھی ویسے ہی اسٹیپ ہے پہلا اسٹیپ ہے ڈٹرمن یوزر نیڈز تو یوزر سے آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ لینی ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ یوزر سے نیڈز نہیں لیں گے تو آپ ٹیکنالوجی کو ڈرائیو نہیں کر سکیں گے ٹیکنالوجی آپ کو ڈرائیو کرے گی جو کہ ٹوٹلی totally غلط ہوگا اور اگر آپ یوزر کی نیڈس نہیں لیں گے تو آپ ایک ایسی چیز خدا ناخواستہ بنا لیں گے جس کو کوئی استعمال نہیں کرے گا اور آپ کو سارا ایفرٹ آپ کا ضائع ہو جائے گا اور اس میں کوئی فائنڈنگ بھی نہیں ہوگی تو پہلے اسٹیپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا اسٹیپ کے مزید سب اسٹیپس ہیں تو جو پہلا سٹیپ کا جو پہلا سب سٹیپ ہے وہ کیا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس اور اے ڈیٹا مارٹ یعنی کہ یوزر سے پہلے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس تو ایک سنگل سورس ٹروتھ ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کو جو پیسز ٹائر ٹوگیدر کرنے کے بارے میں لیکچر فور میں میں نے بتایا تھا ایک سلائیڈ میں اس میں ڈیٹا مارٹس بھی تھیں جس میں کہ ڈپینڈنٹ ڈیٹا مارٹس بھی ہوتی ہیں اور انڈیپینڈنٹ ڈیٹا مارٹس بھی ہوتی ہیں تو ڈیٹا مارٹ کو بنانا ایفٹ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے ڈیٹا ہاؤس ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے کہ جو اینڈ یوزر اس کو ڈیٹا چاہیے کہ اس کو ڈیٹا ویئر چاہیے تو جو ہم نے کیا میں اور میرے ایک دو اسٹوڈنٹس نے ہم مختلف اداروں میں گئے لوگوں سے ملے ان کو پریزنٹیشنز دیں تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ لوگوں کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا بلکہ ان کے نزدیک ڈیٹا ویئر ہاؤس ایک شاید بہت بڑی ایکسل سی شیٹ ہے ٹھیک ہے جی اور کچھ لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ جو ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ اٹس اے ڈیسیجن میکنگ سسٹم اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے مشینوں سے فیصلے نہیں کروانے جو کہ غلط بات ہے ایسا کبھی ہم نے کلیم بھی نہیں کیا بہرحال جو اس کی جو جو ہم نے یوزر سے ریکوائرمنٹ لی ان سے بات چیت کی اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ٹھیک ہے جی ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں تقریباً چونتیس ڈسٹرکٹس ہیں تو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ڈیٹا مارٹس ہونے چاہیے اور جو سینٹرل لیول ہے وہاں پہ ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس ہونا چاہیے یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس اور ڈیٹا مارٹ یہ یوزر نے تو ہمیں بتایا نہیں کیونکہ وہ نہیں تھے لیکن ہمارا یہ خیال ہے واٹ آر دا بزنس ٹھیک ہے جو اینڈ یوزر ہے وہ اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے مطلب ان کے آبجیکٹیوس کیا ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں جی تو جو بزنس آبجیکٹیوز ہیں اینڈ یوزر کے ایک تو ہے گڈ گورننس یعنی کہ اگر ایک حکومت کو ڈیٹا ویئر ہاؤس چاہیے گڈ گورننس تھرو ای گورننس تو وہ اگر ہم جب چیزوں کو الیکٹرانکلی کریں تو وہ نہ صرف ایکسیسیبل ہوں گی اوور دا انٹرنیٹ بلکہ بہت سارے ڈیٹا کو پروسیس بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے کا مطلب ہے جو کہ ہارزونٹلی وائڈ ہے اور ورٹیکلی ڈیپ ہے تو ہماری ایفرٹس کافی یعنی کہ فروٹفل بھی رہے کیونکہ جو ای گورنمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے وہ منسٹری آف ایگریکلچر کے لیے ایک پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں which is از ان ایگریکلچر ڈیٹا ویئر ہاؤس فل فلیج سسٹم ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو اور یوزر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ اس لیے کہ ہسٹری از دا بیسٹ پروڈکٹر آف دا فیوچر اس کے علاوہ جو ایک اور ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو استعمال کر کے آپ اسٹیمیٹ کر سکیں کہ آپ کی فیوچر ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی مثال کے طور پہ کہ جی فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ آگے کیا ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ ابھی آپ کو کوئی پرابلم آ گئی سے فار ایگزامپل کوئی پیسٹ کا اٹیک ہو گیا اور اب مارکیٹ میں بھاگے پھر رہے ہیں کہ جی پیسٹیسائڈ نہیں مل رہا تو اس ڈیٹا کو استعمال کر کے پروبیبلی اگر ایک ہفتے کا ویدر فورکاسٹ ڈیٹا اویلیبل ہے تو آج بتایا جا سکے کہ دو ہفتے کے بعد کن کن علاقوں میں کون کون سی پیسٹیسائڈ اندازاً کتنے تعداد میں چاہیے ہوگی اور اگر آپ کے پاس زیادہ ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اور فور کاسٹ زیادہ اسٹرانگ ہے تو آپ مہینوں پہلے یہ بتا سکیں کہ کون سی چیز کتنی چاہیے ہوگی تاکہ اس کو ان ٹائم اسٹور کر لیا جائے اور جب ضرورت پڑے تو اس کو ٹائملی مینر اور اس سے جو بینیفٹ ہے اس کو میکسیمائز کیا جا سکے آپ بات سمجھے تو یہ اس کا استعمال ہے ایسی چیزوں کا اور آف کورس اس میں اور بہت سارے سوال ہیں میں سارے سوال لسٹ نہیں کر سکتا مثال کے طور پہ کہ جب اگر آپ نے کسانوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے ان سے رابطہ کرنا ہے تو کون سے ٹائم میں کس چیز کے بارے میں ان سے کس طرح سے رابطہ کیا جائے یہ ساری باتیں ڈیٹا ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اور اس سے اور بھی بہت سارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہے اونلی لمیٹیڈ بائی دا امیجنیشن آف دا اینڈ یوزر ٹھیک ہے آگے میں آپ کو مزید اس پوائنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں ابھی اسٹیپ ون ختم نہیں ہوا جی کوسٹ بینیفٹ انالیسس رسک اسسمنٹ ٹھیک ہے جی اس میں کتنا خرچہ آئے گا اور اس سے فائدہ کیا ہوگا اور اس میں رسک کیا ہے آف کورس ہر پروجیکٹ کرنے سے پہلے باتیں دیکھنی پڑتی ہیں اور دیکھنی چاہیے بھی ہیں تو اس کے جو کاسٹ بینیفٹ ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ایک فل بلون ویئر ہاؤس اگر بنایا جائے اس کی جو کاسٹ آئے گی وہ جو صرف ایک سیزن میں ایک جگہ آدھا ملین بیلز کا لاسٹ ہوا تھا اس کا فریکشن جو ہے وہ صرف کاسٹ آتی ہے بنانے کے لیے ٹھیک ہے اتنی کاسٹ آتی ہے اور اس میں رسک کیا ہے اس میں رسک کیا ہے کہ ڈیٹا کی اویلیبلٹی یا ان اویلیبلٹی اویلیبلٹی ان ا را فارم and اینڈ ان اویلیبلٹی کسی بھی شکر کے اندر اویلیبل نہ ہونا ٹھیک ہے جی ایک یہ پرابلم ہے اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بتاتا چلوں میں آپ کو ویئر ڈو آئی گیٹ دا ڈیٹا فرام یہ جو ویئر بنانا ہے اس کی یہ ڈیٹا آئے گا کہاں سے تو میں نے ایک بتایا ایک تو ڈائریکٹریٹ آف pest فارننگ ہے جہاں سے ہم ٹیسٹ آؤٹنگ ڈیٹا مل جائے گا اور ہم کو مل بھی گیا دیور ہم بڑے شکر گزار رہے ہیں اس ادارے کے اور ان کے ڈائریکٹر کے دیور ویری کائنڈ اینڈ جنرس کہ انہوں نے ہمیں کو ڈیٹا دیا شیئر کیا اور اس سے سب کا بھلا ہو گیا انشاءاللہ ہو بھی رہا ہے اس کے بعد ہم کو موسم کا ڈیٹا بھی چاہیے تھا یعنی کہ میٹرولوجیکل ڈیٹا اور جو میٹرولوجیکل ڈیٹا وہ کہیں سے نہیں ملتا تھا کیونکہ جو جو جو ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ جو ڈائریکٹریٹ ہے میٹرولوجی کا وہ اتنے پیسے چارج کرتے ہیں کہ ہم جیسے غریب لوگ وہ ڈیٹا نہیں افورڈ کر سکتے تو ہم نے پھر انٹرنیٹ سے جو تھا وہ ڈیٹا کے فورکاسٹ کاسٹ اتارے ایکچول ڈیٹا نہیں تھا لیکن وہ جو فورکاسٹ کے تھے ایک اخبار کی ویب سائٹ سے اتارے وہ بھی بڑے ہمارے کام آئے ڈیٹرمنٹ ڈی بی ایس سرور پلیٹ فارم ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس اس کے لیے اف کورس آپ کو ٹرینڈ مین پاور بھی چاہیے تو جو یونیورسٹی ہے میری وہاں پہ آلڈی یہ ہارڈ ویئر موجود تھا جو کہ ٹیرا ڈیٹا کا ایک ڈیٹا ویئر سلوشن تھا اور اس کے ساتھ ہم نے ایک ڈوول پروسیسر زیون کے نائن ففٹی فائیو میگاٹس کے سرور استعمال کیا جس کی کہ ون جی بی کے ریم تھی اور اس میں ایکسٹرنل تھرٹی سکس جی بی کی ہارڈ ڈسک بھی اویلیبل تھی تو یہ سارا ہم نے ہارڈ ویئر ہمارے پاس آلریڈی موجود تھا اس کو ہم نے استعمال کیا اور یہ چونکہ میں کورس کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں تو और لوگ بھی تھے اور جذبے والے لوگ تھے اس کے بعد جو پوائنٹ ہے میں نے آپ کو ابھی پوائنٹ 3 اور 4 فورتھ پوائنٹ کیا ہے جی انفارمیشن اینڈ ڈیٹا ماڈلنگ کہ یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں ان کو ہاؤ ڈو دے ٹائی ٹوگیدر یہ آپس میں کیسے ملتی ہیں تو میں اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا میں آپ کو ایک ڈائمنشنل ماڈلنگ کے بارے میں بتاؤں گا ایک اس کا میں آپ کو سمپلیفائڈ اینٹیٹی ریلیشن شپ دکھاؤں گا اور اس کا ایک میں آپ کو سمپلیفائڈ اسکیما بھی بتاؤں گا یعنی کہ جن چیزوں کو ہم نے استعمال کر کے اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کیا تو جو میں نے آپ کو چیزیں پچھلے لیکچرز میں بتائی تھیں ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ان چیزوں کو اس میں فٹ کرتے جائیں تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بارے میں ایک نظر اپنے اسکرین کو دیکھیے گا جی تو جو پیس اسکاؤٹنگ ڈیٹا ہے اس کے مختلف ڈائمینشنس یہاں میں نے شو کی ہیں مثال کے طور پہ ایک جغرفی ڈائمنشن ہے جس میں سب سے اوپر پروونس ہے پھر ڈویژن ہے ڈسٹرکٹ ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں مرکز کے بعد موزہ ہے اس کے بعد انسیکٹ ڈائمنشن ہے انسیکٹ ڈائمنشن میں دو طرح کے انسیکٹس ہیں جن کو کہ میں نے میجر ایکٹرز کہا تھا یا میجر پلیئرس کہا تھا یعنی کہ پیسٹ اور فیڈیٹر اور پیسٹ دی سکنگ پیسٹ ہیں اور بال وارمز ہیں اس کے ساتھ ساتھ سی ایل سی وی بھی ہے یعنی کہ پتہ مروڈ وائرس یا کاٹن لیف کل وائرس پیسٹیسائڈس بھی ہیں ان کے جینیرک گروپس ہیں ان کا کیور گروپ ہیں اینڈ آف کورس دین از ٹائم ڈائمنشن ٹائم ڈائمنشن کو یہاں میں نے ایکشن کے ساتھ دکھایا ہے یعنی کہ کی ایکشن کیا ہے اسپرے کرنا ایک ایکشن ہے کسی ایک ڈیٹ پہ سپری کی جاتی ہے اسی طرح کپاس کا بیج لگانا ایک ایکشن ہے کسی ڈیٹ پہ کپاس کا بیج لگایا جاتا ہے اور ایک اور ایکشن ہے جو اسکاؤٹس ان فیلڈ میں جاتے ہیں اور جا کے نوٹ کرتے ہیں مختلف ڈیٹا لیتے ہیں فارمر سے اور آف کورس یہ چیز جو ہے یہ اس کو آپ ڈیلی بھی رکھ سکتے ہیں اس کی جو گرینولرٹی ہے وہ ویکلی بھی ہو سکتی ہے منتھلی بھی ہو سکتی ہے اور ایئرلی بھی ہو سکتی ہے یہ تو میں نے آپ کو اس کے ڈائمینشنس بتا دیے اب میں آگے چلتا ہوں سمپلیفائیڈ ای آر ڈی اینٹی ریلیشن شپ ڈائگرام یہ یہ بتایا گیا آپ کو اس ڈائگرام میں بتاؤں گا کہ اس سارا جو اس کا بزنس سائیکل ہے اس میں امپورٹنٹ اینٹیز کون سی ہیں ٹھیک ہے جی جیسا کہ ای آڈی ڈی میں ہوتا ہے اور ان اینٹیز کا آپس میں تعلق کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ای آئی ڈی ہے پھر اس کو لے کے آگے ہم ایکچول ٹیبلز فارم کریں گے اسکیما بنائیں گے فزیکل ٹیبلز کو کٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ ایک نظر پھر سکرین پہ ڈالیے گا میں آپ کو ای ڈی کے بارے میں بتاتا ہوں جی ہاں پہلے اس میں, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پانچ اینٹیز میں نے دکھائی ہیں اینٹیز اس میں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ خاصا سمپلیفائڈ ای آئی ڈی ہے پہلے تو آپ دیکھیں فارمر ہے فارمر کا نام ہوتا ہے اور ایڈریس ہوتا ہے فارمر جو ہے وہ ایک فیلڈ کو آن کرتا ہے ٹھیک جی؟ ہے کیونکہ جو ڈیٹا ریکارڈ کیا جا رہا ہے ہاں، وہاں پہ اسے یہ ریکارڈ کیا گیا تھا کہ کس فارمر کے پاس کون سی فیلڈ ہیں اور آف کورس ایک فارمر کے پاس ایک سے زیادہ فیلڈ ہو سکتی ہیں یعنی کہ ون ٹو مینی ریلیشن شپ ہے تو ا فارمر اونز فیلڈ اور اس فیلڈ کے اٹریبیوٹ کیا ہیں اس کا ایریا کیا ہے اس میں کس تاریخ کو فصل لگائی گئی تھی اسپرے کس تاریخ کو کی گئی تھی اور کس تاریخ کو وزٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے جی اب یہ جو فصل لگائی گئی تھی ایک فیلڈ میں ایک ایٹ ٹائم ہم ایک ہی ورائٹی انزیوم کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ایک فیلڈ میں ملٹیپل ورائٹیز لگی ہوئی ریکارڈڈ ڈیٹا بھی اسی طرح کا تھا تو یہ کہ یہ ون ٹو ون ریلیشن شپ ہے ایک فیلڈ میں ایک ورائٹی لگی ہوئی ہے اور اس ورائٹی کا نام کیا ہے وہ ارلی میں ہے گے وائرل ریزسٹنس ہے پیس ریزسٹنس ہے وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے فصل لگائی ہوئی ہے اس فصل کے اوپر کون کون سے پیس ہیں کون کون سے انسیکٹس ہیں اب ایک یہ ٹو منی ریلیشن شپ ہے کیونکہ ایک ورائٹی کے اوپر ملٹیپل انسیٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مختلف قسموں کے انسیکٹ ہو سکتے ہیں اور یہ ٹو منی یعنی کہ ایک کے اوپر مختلف انسیکٹ ہیں اور مختلف کے اوپر ایک انسیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک ٹو منی ریلیشن شپ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیسٹیسائڈ بھی آتا ہے تو پیسٹیسائڈ جو ہے وہ کچھ پیسٹیسائڈ ایسی بات نہیں کہ یہ ایک پیسٹیسائڈ ہے یہ ایک ہی پیسٹ کو مارتا ہے بلکہ ایک پیسٹیسائڈ ملٹیپل پیسٹ کو بھی مار سکتا ہے اور ملٹیپل پیسٹ جو ہیں وہ ایک پیسٹسائڈ سے بھی مار سکتی ہیں اگین اے مینی ٹو مینی ریلیشن شپ میں آپ کو آگے مزید بتاتا ہوں اس کے ایک اسکیما کے ریفرنس سے لاجیکل اینڈ فزیکل ڈیزائن جی ہاں تو جو لوجیکل اینڈ فزیکل ڈیزائن ہے اس ساری بات کا وہ کس طرح سے بنتا ہے آپ اس کو غور کریں اس کی کچھ کچھ شکل جو ہے وہ ایک میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں اس کی شکل آپ کو ایک اسٹار کی طرح لگے گی ٹھیک ہے جی کچھ یہ جو نی جب ہم ایکچولی اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے ریفرنس تو آپ ایک نظر کائنڈلی اسکرین کو دیکھیں جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف ٹیبلز ہیں اس میں ایک تو فیکٹ ٹیبل ہے جس کو کہ میں نے ڈیٹیل ٹیبل کہا ہے اور اس ڈیٹیل ٹیبل کے اندر وہ فیکٹس ہیں ٹھیک ہے جی کہ اس میں نمبرس بیسکلی ریکارڈ کیے گئے ہیں کہ پلانٹ کی پاپولیشن کیا ہے کس تاریخ کو اسپرے کی گئی تھی اور اس میں مختلف پیس کی پاپولیشن کیا ہے پیڈیٹرس کی پاپولیشن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لنک اپ ہو رہا ہے سکنگ پیس کے ساتھ کیونکہ میں نے ساری کی سارے سکنگ پیسٹ کو علیحدہ کر دیا ہے اور بال وامس کے ساتھ ان کو بھی علیحدہ کر دیا ہے اگر کوئی حساب کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے انسیکٹ ڈائمنشن دکھایا تھا تو سکنگ کو اور بال وام کمپلیکس کو ایک ساتھ ہی ملا دیتے لیکن ایک یاد رکھیں کہ ہم پیورسٹ اپروچ کو فالو نہیں کر رہے پیورسٹ اپروچ کو فالو کرنے کا تھوریٹکلی تو فائدہ ہو سکتا ہے پریکٹیکلی نہیں تو اپروچ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ایک ایسا اسکیما امپلیمنٹ کریں فزیکل ڈیزائننگ ایسی ہو کہ ہماری کیوریز جس کے اوپر صحیح طریقے سے چل سکتی ہوں تو یہ میں نے ساتھ ساتھ وہ کیز بھی بنا دی ہیں کہ کس کی کی بیس کے اوپر کون سا ڈائمینشنل ٹیبل جو ہے وہ ڈیٹیل ٹیبل یا فیکٹ ٹیبل کے ساتھ لنک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو کیز ہیں یعنی کہ جو اس میں جو ٹرمینالوجی استعمال کی ہے وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا دی ہے تاکہ آپ سب چیزوں کو ٹائی اپ کر کے صحیح طرح سے سمجھ سکیں تو ہم نے سٹیپ فور کمپلیٹ کیا سٹیپ فور میں جو ریلیٹڈ چیزیں تھیں جو ڈائیگرامز تھے جو ریپرزنٹیشنز تھیں میں نے ساری دکھا دیں آپ کو اب ہم سٹیپ 5 کی طرف جاتے ہیں میٹا ڈیٹا ریپازیٹری تو میٹا ڈیٹا کیا ہے میٹا ڈیٹا از دی ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا اٹ سیلف اس میں, میں آپ کو دو پوائنٹس بتاؤں مزید پوائنٹس بتاؤں گا میں آپ کو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو میٹا ڈیٹا میں ایک پرائرٹیز بھی سیٹ کی جاتی ہیں یا پریولیجز اس زیادہ مناسب لفظ ہے وہ یہ کہ کون لوگ کیا کیا ایکسیس کر سکتے ہیں ویئر ہاؤس میں چونکہ یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا میں نے یا میرے ایک دو سٹوڈنٹس نے اس کے اوپر کام کیا تھا اس لیے اس میں وہ ایشو نہیں تھا ہاں جو اس میں زیادہ امپارٹنٹ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ واٹ مینز واٹ یعنی کہ جو مختلف چیزیں ہیں ہمارے لیے بھی اس سارے کانٹیکسٹ میں اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ جو ٹمنالوجی کی بات ہو رہی ہے یا جن لفظوں کا استعمال ہو رہا ہے ان کا مطلب کیا ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی ای ٹی ایل کی اب جو لوگ اینٹیمولوجی میں ہیں جو پیس کاؤٹنگ میں ہیں وہ ای ٹی ایل سے وہ مطلب نہیں لیتے جو آپ مطلب لیں گے ان دا کانٹیکس آف ڈیٹا ویئر ہاؤس ٹھیک ہے جی یا وہ بات کرتے ہیں اکنامک انجری لیول کی ای آئی ایل کی تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس کے بارے میں جاننا ضروری تھا یا مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیسٹ کی جو پاپولیشن ہے وہ 2.5 پیسٹ پر پلانٹ تھی اب اگر آپ نے ایسے پیسٹ نہیں دیکھے کیڑے جن کو آپ آدھا کاٹ دیں وہ بھی زندہ رہیں اب چھپکلی تو نہیں ہے جس کی دوم کاٹ دیں تو دوم ادھر چڑھا پڑی اور چھپکلی ادھر آ گئی یہ بیسیکلی ایوریجز ہیں کہ آپ نے اتنے پودے دیکھے اس پہ آپ نے پچیس پودوں پہ پیسٹ کاؤنٹ کیے اور ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ بائی ٹوئنٹی فائیو تو یہ ساری چیزیں میٹا ڈیٹا کی آتی ہیں تو یہ میجر جو ڈیٹا تھا ہم نے کیسے ایکوائر کیا اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پری پلاننگ میں ہم نے کوشچنیئرز بنائے لوگوں کے پاس گئے کویشچنرس فل کیے ان کی رپورٹس لکھیں ڈی بریفنگ کی اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرویو کیے ان کی رپورٹس بنائیں ان کو پراپرلی کمپائل کیا اور اس کی بیسس پہ ہم نے میٹا ڈیٹا اکٹھا کیا بزنس نالج کو بھی ایکوائر کیا اور یوزر کی نیڈز لیں اس لیول تک کہ ہم نے یوزر سے یہ بھی پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کو کن سوالوں کے جواب چاہیے وچ از پارٹ آف یوزر ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن اور میٹر ڈیٹا میں بھی آ کے یہ سارا کچھ کیا ہم نے تو یہ ساری چیزیں کر کے ہمارا خیال تھا کہ وی آر ریڈی اور جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس بنائیں گے ہم اس کو استعمال کر لیں گے اس سے ریزلٹس نکالیں گے لیکن پھر بھی بڑے سرپرائزز ور و ویٹنگ فار ایس ہمارے انتظار میں تھے سرپرائز وہ سرپرائز کیا تھے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں سرپرائز کیس جو میٹر ڈیٹا میں سرپرائز ہوا اچھا اب ایک بات ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو پیڈیٹر ہوتا ہے وہ پیسٹ کو کھاتا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے جب پیسٹ کی پاپولیشن نیچے جائے گی تو پیڈیٹر کی پاپولیشن اوپر نہیں جائے گی وہ بھی نیچے جائے گی سمجھنے نہ بات آپ بات سمجھائیے آپ کو لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے آئی ڈونٹ نو وائی تو پیسٹ جو ہے جب کم ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسٹ کی پاپولیشن ہے اور جو پیڈر کی پاپولیشن ہے ان کے درمیان ایک پازیٹیو کو ریلیشن ہوگا یعنی کہ جب ایک سیریز آف نمبرز گرے گی تو دوسری سیریز آف نمبرز بھی گرے گی ٹھیک ہے جی اور جب پیسٹ کی پاپولیشن زیادہ ہوگی تو پیڈرز بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ خوراک جو زیادہ ہے تو ہم نے یہ کیا کہ جو پیسٹ کی پاپولیشن تھی اور جو پریڈرس کی پاپولیشن تھی ان کے کوریلیشنس کو پلاٹ کیا مختلف پیسٹ کے لیے ٹھیک ہے جی اور اس کی چوری کرنے کے بعد اس کا ایک ہسٹوگرام بنا لیا ٹھیک ہے اب وہ جو ہسٹوگرام ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں جی اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس ایکسس کے اوپر پیس ہیں اور وائی ایکسس کے اوپر کو ریلیشن ہے اور یہ میں نے ڈاٹیڈ لائن سے پیس کو دو ہوں میں ڈوائڈ کر دی ہے رائٹ سائیڈ پہ بال وام کامپلیکس ہے یعنی کہ اسپاٹیڈ بال وام آرمی بال وام اور لیفٹ سائڈ پہ سکنگ پیس ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو کوریلیشنز ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیں تو جو آپ کی رائٹ سائیڈ ہے وہاں سارے کے سارے کو ریلیشنز ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے سوائے ایک آدھ کے سارے سارے کوریلیشنز نگیٹیو ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوریلیشن نگیٹیو کیوں ہیں سکنگ پیس میں تو ایسی بات زیادہ نظر نہیں آ رہی یہاں لگاتار کیوں نگیٹو ہے تو یہ ایک اچھا سوال ہے اور میں یہاں آپ کے اوپر یہ سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ ایسا کیوں ہے تو میں انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا اور مزید اسٹیپس کے بارے میں چلیں گے تو اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے till next لیکچر خدا حافظ